فيها ابدا الفوز جس دن وہ تم سب کو جمع ہونے کے دن جمع کرے گا وہ ہار جیت کا دن ہوگا اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی ان جنتوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہی عظیم کامیابی ہے اس آیت کریمہ کا تعلق گزشتہ دونوں آیتوں سے ہے جن میں بیان کیا گیا ہے کہ روز قیامت انسان کو اس کے اعمال کی خبر دی جائے گی قیامت کی مزید تفصیل یہاں بیان کی گئی ہے کہ اس دن اللہ تعالی تمام انسانوں کو جمع کرے گا جو ابتدائے آفرینس سے دنیا کے ختم ہونے تک دنیا میں پائے گئے اور اس دن کی ایک صفت یہ ہوگی کہ اہل جنت جنت میں اپنے مقامات کے علاوہ ان مقامات کو بھی دیکھ پائیں گے جو اہل جہنم کے لیے مخصوص تھے اگر وہ اہل جنت میں سے ہوتے اور اہل جہنم جہنم میں اپنی جگہوں کے علاوہ ان جگہوں میں بھی عذاب دیے جائیں گے جو اہل جنت کے لیے مخصوص تھے اگر وہ الیاز بلّہ اہر جہنم میں سے ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جب کوئی بندہ جنت میں داخل کیا جائے گا تو اسے اس کی جہنم میں مخصوص جگہ دکھائی جائے گی جس میں اگر وہ برے اعمال کرتا تو داخل کیا جاتا تاکہ اللہ کا مزید شکر ادا کرے اور جب کوئی بندہ جہنم میں داخل کیا جائے گا تو اسے اس کی جنت میں مخصوص جگہ دکھائی جائے گی جس میں اگر وہ اچھے اعمال کرتا تو داخل کیا جاتا تاکہ اس کی حست و یاس میں اضافہ ہو روز قیامت کی یہی وہ صفت ہے جس کی وجہ سے اسے یہاں یوم التغابن کہا گیا ہے یعنی ایسا دن جس میں لوگ ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے جیسے دنیا میں اہل تجارت ایک دوسرے کو خسارے میں ڈالتے ہیں آیت کے دوسرے حصے و میم بلّہ الیا میں روز آخرت کی نجاح و فلاح اور سعادت تو کامرانی کا سبب بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی ان جنتوں میں اہل جنت ہمیشہ رہیں گے اور یہی وہ کامیابی ہے جس سے بڑھ کر کامیابی نہیں ہو سکتی اس لیے کہ اہل جنت جہنم سے نجات پا جائیں گے جس میں داخل ہونے سے بڑھ کر انسان کی کوئی بدبختی نہیں ہو سکتی آیت دس میں روز قیامت کافروں کی شقاوت و بدبختی کا سبب بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ دنیا میں کفر کی راہ اختیار کریں گے اور اللہ کی آیتوں کو کبر وناد کی وجہ سے جھٹلائیں گے آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا जहां वो हमेशा रहेंगे और वो बहुत ही बुरा ठिकाना होगा